امن دی دنیا اور آسان <تصفح> <تصفح> Michael جی جنگل <سؤال> سیختا نہیں جب ہوا جب تیری حکومت آئی ہے تو ہول خیال ہوتا بھائی محدود کا تبدیل پہ آتا ہے محبوس کام ہر کے بڑا پیام ہر کے بڑا ہوتا سخت یہ دل پتہ لگتا ہے بات ایسے برابر ہے سب لے آتے ہیں یار میرا برا میرے یہ مطلب کیوں بنتا بڑا کی سزا کسی اور چیز جزاب اور ایک بوجھ دوسرے یعنی ایک کاج ہے اور دوسرے مطلب یہ نہیں کہ انہیں سراد نہیں مطلب مگر ایک ہے اس کی نمسطے او چاہے وہ بے جان شہر ہو چاہے جاندار شہر ہوتے خلاص سمجھا سکون عزت عورت مسلات زمین زراعت کاروبار معیشت نظام سارا نام اور نہ ہی نا اور نہ ہر دور ہر چاہے وہ جانی فساد چاہے وہ مالی فساد چاہے وہ عزت عزت کے معاملے مزاج سب دیر میرے کو سمجھا <kom mater piano> <uwagę> خاص طرح مجھے یاد دیا چار موسم ہو سکتا سخت موسم گرمی مطلب ہے کہ موسم کا تبدیل ہو جی اور سب معاشرے خدا کیا نا. ور کرے بندہ غور کرے چھوٹے چھوٹے جانور تبدیلی کربدیلی کیوں اس وجہ سے خراب اور مرد ہوتے مسلطا ہونے والی مسلط میں ہر باتیں محبت محمد، ہمدردی خلوص اتفاق حیا شرم ہر باتیں یہ چیزیں نظر آتی آج تلاش کرتی ہے لمبار دوست رسول تب ہو گیا کوئی شاری کردی ہوئی خدا قسم کرنے والا تبدیل ہوئی حقیقت تبدیلی نے ہر سے ہم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کرتا اب دو جنہیں نظریات اوہلہ بندر معاملہ پر آج تیرے میں تزدین صحابہ اکرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم میں جت پر قرآن راست بال کھڑ صرف عمل کی ضرورت کر دیا جی نظریات مطابق جب تک نظام تفریح ہو سک اور نہ ہی گلابی نکل سکو یہ سارے حمد اللہ کے باب ہیں اونچے چاند کی نبی پاک سنار نے راستہ دکھایا سبحان اللہ سوال پہلا ان کا مولا تاجا تو مدد کی سارے نزد اللہ دی اگر اگر مدد کرو گے رام <سؤال> جو مران جیے مولا تعالی جب تک تو اپنے برباد ہو گیا جی دو ہوئی ہو جاواد مسلا پیابان نار رہو او تے تے کسر کوت بیچارہ ٹھہرتا ہے اوندا تے ختم یہ رنگڑا لو نہ تے سنگیاں تے تاں کی سن دے قصور نہیں رنگڑا نہ کوئی کہ یہ موہ یہ ہوئی مثال <سؤال> کرے یہ پتھاروست دانے ہونے بیشن آج ہے کیلئے آگے گا خلابی کساں جاڑی آنا آپ پر خانے جمعہ جاڑی آنا جنہ جونے پر آنا جاڑی آنا جاڑو جاڑو جاڑو ہاتی نے دادی دارتے دارتا ہوتا جدا پر آنا یہ ایتا اور سچا جیلا حقیقت ع سارے طریقے اور ہر شہر نے سب کریے is bana خورمان جانا ایک سہازی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سہازی پاک سب کا جانا جب تیارے میں آرے خود جناب یار کی رہا نہیں چکی انہوں کے کامیابی حاصل کی تھی ہے اے ہوئی جنابے لائے کامیابی لائے آجانا تھا کہ سر بیٹھے میری اور میری عورت میری گھر والی جو کچھ ہے You don't know ਮਨ ਮੇਉ ਦਾ ਸਭ ਕੀ ਜਿਆਦਾ ਅਗਨੀ ਹਾਲਾਤੋਂ ਤਬੀਰ ਕਰਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਚੇ ਡਾਲੇ ਆਹਾਂ ਮਨੁਸਕ ਕਰ ਲਈਏ ਅਕੂਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ استغفار ہے سوجانی کے قابل ہو گئے سونا چاہتے ہریابی آدھار ہر تھانس ہر تھان بڑے جمال ਬਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਤ ਖਮੀਰ